وإنَّ م فلَم او جنَّ أو أُغم عليه أو ق خنا فبوزو أوفلا وَإنْ ت كلم في صلاات صحياً أو عامدم ببلت صلاُ هو وَإن سبقه الحدسُ بعد ما قد قدرت الشحود توضوأَصللم ان تمد الحثی حاضل وہ ان نام اور اگر سو گیا بھائی نماز پڑھنے والا نماز میں وہ ان نام اگر کوئی سو گیا فاش پس اسے اختلام ہو گیا اور یا مجنون ہو گیا بھائی کوئی شخص نماز کے اندر جنون بھائی آ گیا اس پر بھائی سمجھ میں آیا بھائی جنون آیا دیوانہ ہوا او میاں ہی یا وہ بے ہوش ہوا مولانا او قا یا قا لگایا استا نفل وضو اب اخلا نئے سرے سے کرے گا وضو بھی اور نماز بھی وضو بھی نئے سرے سے کرے اور نماز بھی دوبارہ لوٹائے بھائی انتقل فولاً او آم ادم بلک فلا اور اگر کلام کیا نماز کے اندر بھائی بھول کر او آمدن یا جان بوجھ کر بالک فلا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا مولانا نماز کے اندر بات چیت کر دیں سے نماز باطل ہو جائے گی چاہے جان بوجھ کر بات کرے چاہے بھولے سے کرے بھائی و ان سبقه الحدث بعدما قعد قد قدر تشهد توضؤ وسلم او اور اگر سب اگر حدث پیش آئے بعدما قعد ایک آدمی ہے بھائی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے تشہد کی مقدار وہ بیٹھ چکا ہے یعنی آخری فرض کو بھی اس نے کیا کر لیا ہے پورا کر لیا ہے اب اس کے بعد اسے حدث لاحق ہوا مولانا اس کا وزو ٹوٹ گیا تو کہتے ہیں بھائی سلام کے ساتھ میں نے آپ کو بتلایا تھا سلام کے ساتھ نکلنا نماز سے واجب ہے تو لہٰذا یہ شخص اب جس کا وزو ٹوٹ گیا جس نے سلام نہیں پھیرا اسے جائے اسے چاہیے کہ واپس جائے وزو کرے وزو کر کے آئے اور پھر اسی طرح آ کر بیٹھے اور سلام پھیر دے بھائی پھر اس کی نماز کیا ہو جائے گی پوری ہو جائے گی یہی بات بتلا رہے ہیں بھائی شہد اور اگر پیش آ جائے ہدس بھائی بات اس کے کہ جب وہ بیٹھا تھا تشہد کی مقدار توضعت کرے اور سلام کھیرے بئی و ان تمدل حدسالتی او تک أو عمل عمل فولا وہ انت تام مد اور اگر اس نے جان بوجھ کر وضو توڑا فی حاضل اس حالت کے اندر بھائی سمجھ میں آئی تشہد کی مقدار بیٹھ چکا تھا اب اس نے جان بوجھ کر وضو توڑا او تکلامہ یا اس نے کوئی کلام کیا اور عاملہ عمل فلاتا یا عمل کیا ایسا عمل جو نماز کے منافی ہو تم مت فلاط ہو تو اس کی نماز کیا ہوئی پوری ہوئی پوری ہو گئی بھائی سمجھ میں آیا بھائی نماز پوری ہو گئی بھائی یاد رکھیے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک بھائی نماز سے اپنے فیل کے ذریعے کسی عمل کے ذریعے نماز سے نکلنا یہ ضروری ہے نماز میں نماز ختم کرے تو کس کے ذریعے کرے اپنے کسی فروج بس مفلی مفلی نماز پڑھنے والے کے کسی عمل کے ذریعے نماز سے نکلنا ضروری ہے جیسے سلام پھیرتا ہے وہ اپنی مرضی سے اور نماز کیا جو کر لیتا ہے پوری کر لیتا ہے اسی طرح اگر وہ کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے اپنے ارادے سے کرتا ہے مثلاً کیا ذکر کیا کلام کر لیتا ہے بھائی یا کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو نماز کے منافی ہے مثلاً کوئی چیز پاس پڑی اٹھائی اور کھالی لی بھائی یا وہ جان بوجھ کر اس حالت میں توڑتا ہے تو اپنے ارادے کے ساتھ نماز کو پورا کرنا لازم آیا اسی لیے انہوں نے کیا کہا کہ نماز کیا ہو جائے گی پوری ہو جائے گی بھائی یعنی صحیح ہو جائے گی یہ کوئی ایسا عمل کیا جو نماز کے منافی ہے تمت صلاته کی نماز پوری ہوئی وہ لاتی فلاط ہو اور اگر دیکھا متئم تیم کرنے والا اگر دیکھا تیم کرنے والے نے پانی کو اور اگر دیکھا تیم کرنے والے نے پانی کو فی فلا ہی اپنی نماز کے اندر بلت فلا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی بھائی سمجھ میں آیا بھائی تیام کر کے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا بھائی تیامن کر کے بھائی نماز کے دوران ہی اس کو کیا ہوا پانی نظر آ گیا اور یہ اسے یہ پانی کے استعمال پر قادر ہو گیا کیا ہوا یا تو پانی تھا ہی نہیں پانی مل گیا نظر آ گیا بھائی یا پانی کے استعمال پر قادر یوں کہ اب پانی کے استعمال پر کیا ہو گیا قادر ہو گیا تو پانی بھی دیکھے اور اس کے استعمال پر قادر بھی ہو یہ نہ ہو کہ پانی کے استعمال پر قادر ہی نہیں ہے بھائی تو پانی کو اس نے دیکھ لیا اس حالت کے اندر بطلت الت ہو اس کی نماز باطل ہو جائے گی وہ اندر آہو اچھا یہاں سے اب آگے آخر تک مولانا و انراہ و اندر آہو سے لے کر آخر تک یہ بارہ مسائل ہیں مولانا مسائل اتنا عشر کہتے ہیں مولانا اتنا اکثر مسائل بھائی بارہ مسائل ہیں بھائی جن میں امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک نماز باطل ہو جائے گی جبکہ صاحب فرماتے ہیں نماز پوری ہو جائے گی سمجھ یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے بارہ مسائل بھائی وہ ان ہو اور اگر پانی کو اس نے دیکھا تیمم کرنے والے نے پانی کو دیکھا بعدما قاد قدرت تشاودی بعد اس کے کہ جب وہ بیٹھا تھا تشاحود کی مقدار اتنی مقدار بیٹھنے کے بعد اس تیمم والے نے پانی دیکھا اور اس پر قادر بھی ہے ایک صورت دوسری اوکان سے مدت و مس ہی یا وہ مسا کرنے والا تھا بس پوری ہو گئی اس کی مدت مسا پوری ہو گئی اس کی مدت بھائی دیکھیے آپ نے پڑھا تھا مو مقیم موزوں پر کتنا عرصہ مسا کر سکتا ہے ایک دن ایک رات اور یہ کب سے شروع ہوگا جب اسے حدث لاحق ہو جائے تو اب ایک آدمی نے موزے پہنے وضو کیا موزے پہنے اور اس کو مسئلہ نہ کے وقت حدث لاحق ہوا تو اب مولانا مسا کی مدت شروع ہو گئی اگلے دن آسر تک یہ چلے گی مدت اب اگلے دن آسر کے وقت یہ جب نماز پڑھ رہا تھا تو عین اس وقت مدت پوری ہوئی جب یہ تشہد پڑ چکا تھا بھائی تشہد پڑ چکا ہے جی تو یہ دوسری صورت ہو گئی پہلی صورت کیا تھی سہاروں کا حکم آخر میں بتلائیں گے بارہ مسائل ہے مولانا پہلی صورت کیا تھی کہ تیمم کرنے والے نے پانی کو کب دیکھا شاہد کی مقدار بیٹھ چکا تھا بھائی اور تو اس نے پانی کو دیکھا اور قادر ہے اس کے استعمال پر او کانا یا اس نماز پڑھنے والا جو تھا وہ مسا کرنے والا تھا یعنی موزوں پر فن قزت مدت و مسحی پس تشہود کے بعد کیا ہوئی ہے اس کی مدت مساح پوری ہو گئی او خلاعا قفیہ بعمل قلیل یا اتار گئے اس نے اپنے موزے عمل قلیل سے بھئی عمل اپاؤں پر کھجلی وغیرہ کر رہا تھا اس سے موزہ اتر گیا عمل قلیل سے تھوڑا سا یا ہلایا موزے کو اپاؤں سے ہی اتر گیا بھئی تو یہ تیسری صورت ہوئی مولانا تشہود کے بعد کیا کیا عمل قلیل کے ذریعے موزے اتر گئے موزے اتار دیے اوکان فتح علامہ سورتن یا وہ ان پڑھ تھا بھائی فتح علامہ سورتن سیکھ لی اس نے کوئی سورت بھائی تشہد کی مقدار کے بعد بھائی ان پڑھ تھا لیکن تشہد کے بعد کیا ہوا کوئی سورت اس نے سیکھ لی سمجھ میں آیا بھائی کوئی شخص پاس بیٹھا ہوا قرآن پڑھ رہا تھا آواز سے تو کوئی صورت اس سے کیا ہو گئی یاد ہو گئی اس وقت میں سو بن یا وہ ننگا تھا تو اس کو اس نے کپڑا پا لیا کس وقت کی بات ہو رہی ہے دشہد کے بعد بھائی جی کتنی صورتیں ہو گئی بھائی گنتے بھی جاؤ وہ جو وإن رآه ایک صورت او کان ماصحا دو صورتیں او قلع كفيه تین او کان امياں چار او اور یانن پانچ او مؤمن فقدر على الركوع والسجود یا وہ اشارے سے نماز پڑھنے والا تھا پس وہ قادر ہو گیا رکوع اور سجدے پر کب قادر ہوا ہے تشہد ہو جی. کے بعد کتنی ہوئی بھائی 6 ج... ان فلاًی یا اسے یاد آیا کہ اس پر ایک اور نماز ہے اس سے پہلے بھائی اس سے پہلے کیا ہے اس پر ایک اور نماز ہے بھائی یاد رکھو وہ شخص جس کی عمر بھر میں پابندی سے نمازیں پڑھ رہا ہے نماز کوئی اس کی آج تک قضا نہیں ہوئی اسے صاحب ترتیب کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے صاحب ترتیب کہا جاتا ہے اور یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کوئی شخص صاحب ترتیب ہو وہاں یعنی اس کی کبھی نماز ہی کوئی نہیں رہی آج تک جب سے بالے ہوا ہے جب سے اس پر نمازیں فرض ہوئی ہیں اب یہ صاحب ترتیب جو ہے اس کے لیے ضروری ہے اگر اس کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو ضروری ہے کہ اگلی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے وہ قضا شدہ پڑھے اور پھر وقتی نماز پڑھے کیا ضروری ہے <سلام> پھر وقتی نماز مثلا بھائی اس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی اب وہ آج آسر کی زہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ بھی لے اس کی نماز نہیں ہوگی مولانا لہذا اس سے پہلے کیا کرنا پڑے گا فجر, فجر کی قضا کرے گا اور پھر اس کے بعد ظہر کی پڑھے گا ہاں اگر ظہر کا وقت اتنا آخری وقت رہ گیا مولانا کہ اب اگر فجر پڑھتا ہے تو زہر بھی قضا ہو جائے گی پھر مولانا ظہر پڑھ سکتا ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی yes. اگر فجر پڑھتا ہے پھر تو زہر بھی کیا ہو جائے گی تو yes. اس سورت میں پھر پہلے زہر کی پڑھ لے اور پھر اس کے بعد yes. تو لہذا بھائی مسئلہ کیا ہوا کہ جب صاحب ترتیب کے ذمہ کوئی قضا نماز ہو تو جب تک وہ اسے ادانی کر جب تک اس کی قضا نہیں کر لے گا اگلی نمکی نماز وہ yes. نہیں پڑھ سکتا بھائی تو یہ صاحب ترتیب کی بات ہے کہ او تضا کرا انا علیہ فلا قبل یا اسے یاد آیا کہ اس پر ایک اور نماز بھی ہے اس سے پہلے بھائی اگر بھول گیا تھا فجر کی نماز قضا ہوئی اور وہ بھول گیا اور اس نے زہر کی پڑھ لی پھر تو بھولے بھولنے کی وجہ سے اب زہر کی ہو جائے گی اب اثر فجر کی یاد آئی تو بعد میں قضا کر لے لیکن نماز کے بیچ میں اس کو یاد آیا مولانا اور کس وقت آیا مقدار کے بعد یاد آیا کہ بھائی میری تو فجر کی نماز باقی ہے کتنی صورتیں ہوئیں سات صورتیں تو ساتویں صورت یہ ہوئی مولانا او تز کرا ان فولاً قبل یہ یا یاد آیا اسے کہ اس پر ایک نماز ہے اس سے پہلے او دسل امام القاری یا حدث لاحق ہوا ایسے امام کو جو قاری تھا بس اس نے خلیفہ بنایا اپنا قائم مقام بنایا امی ان, ان پڑھ ہو گئی پہلے جو امامت کروا رہا تھا وہ کس قسم کا ہے قاری ہے پڑھا ہوا ہے لیکن اب اس کو حدث لاحق ہوا وزو ٹوٹ گیا تو کس وقت وزو ٹوٹا شاہد کی مقدار کے بعد اپنا نائب کس کو بنا دیا ان پڑھ کو امی کو اور فلاطم صفی فلاط الفجری یا سورج طلوع ہو گیا فجر کی نماز میں کس وقت طلوع ہوا بھائی شاہد کی مقدار کے بعد او دخلا وقت الآل یا داخل ہو گیا عصر کا وقت جمعے کی نماز میں بھائی کس وقت داخل ہوا تو کی مقدار کے بعد سب کے ساتھ تعلق ہے اس کا بھائی اوکان جبیرتی جبیرہ کس کو کہتے ہیں بھائی وہ جو ہڈی وغیرہ ٹوٹ جائے تو اس کے اوپر کیا کیا جاتا ہے پٹی باندھی جاتی ہے لکڑی پہلوان وغیرہ جو ہوتے ہیں لکڑی رکھ کر پھر اوپر پٹی باندھتے ہیں اسے جبیرہ کہتے ہیں مراد پٹی ہے مولانا پٹی بھائی کوئی پٹی زخم پر باندھی ہوئی ہے سمجھے اور آپ نے پڑھا تھا پٹی پر مسا کر سکتا ہے جتنی مدت تک زخم ٹھیک نہیں ہوتا کرتا رہے اس پر مسا لیکن اگر اور وہ پھر کھل جائے تو اگر زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوا تو کوئی حرج نہیں اور اگر زخم ٹھیک ہو چکا ہے تو پھر تو مساہ ختم ہوا بھائی تو لہذا اب او کانا ما سحن علی جبیرتی یا وہ نماز پڑھنے والا وہ مسا کرنے والا تھا پٹی پر پساں کھاتا تھا ان وہ گر گئی عن بر ان یہ زخم کے ٹھیک ہونے سے زخم کے ٹھیک ہونے پر زخم نیچے ٹھیک ہو چکا تھا بھائی تشہد کی مقدار کے بعد پٹی کھل گئی گر گئی اور دیکھا تو زخام ٹھیک ہو چکا ہے او اوکانت مستحذ یا کوئی عورت کیا تھی مستحذہ تھی جسے ہر وقت خون کی بیماری ہے خون آنے کی فری عت بس وہ ٹھیک ہو گئی کس وقت ٹھیک ہوئی <سؤال> ان ساری صورتوں میں یہ بارہ صورتیں بنتی ہیں بھائی بطول ابی حنی فتر رحم اللہ نماز باطل ہو گئی امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک بھائی امام, امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک نماز کیا ہوئے باطل ہو گئی وقال ابو یوسف محمد الرحم اللہ تمت صلاتهم فی هذه المسائل اور صاحبین فرماتے ہیں نماز پوری ہو گئی ان مسائل کے اندر بھائی ان مسائل کے اندر. تو یہ بارہ مسائل ہیں مولانا بارہ مسائل بارہ مسائل اور امام صاحب کے نزدیک میں نے بتلایا تھا نماز سے خروج بسن علم مفلی یہ فرض ہے مولانا نماز پڑھنے والا اپنے ارادے سے کیا کرے نماز کو ختم کرے اور یہاں اس کے ارادے کے ساتھ نماز ختم ہوئی ہے نہیں <متحدث> بھائی یہ وہ صورتیں ہیں کہ اس کے ارادے کا اس میں دخل نہیں ہے اور اس صورت میں یہ چیزیں اس کو پیش آئیں تو امام صاحب فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے نماز کے بیچ میں یہ چیزیں پیش آ گئیں اور نماز کے بیچ میں یہ چیزیں پیش آئیں تو نماز باطل ہو جائے کرتی ہے تو اب تشاہد کے بعد ہی پیش آئی تو نماز کیا ہو جائے گی باطل ہو جائے گی سورج سمجھ میں امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ نماز خروج نماز پڑھنے والے کا اپنے ارادے سے نماز سے نکلنا فرض ہے ضروری ہے مولانا اور یہاں خروج بھی سنلی ہے وہ اپنے کھیل کے ذریعے اپنے ارادے سے نماز سے نکلا ہے نہیں اپنے ارادے سے نماز ختم نہیں کی بھئی یہ چیز ان میں سے کوئی حوارض ان حوارش میں سے کوئی اسے پیش آ گیا تو اب یہ یوں ہی سمجھا جائے گا جیسے نماز کے بیچ میں کوئی یہاں چیز لا پیش آئی ہے اور نماز کے بیچ کی کوئی ان میں سے کوئی چیز پیش آئی تو نماز کیا ہو جایا کرتی ہے है جاتی ہے تو یہاں بھی ایسا ہی ہوگا جبکہ صاحب فرماتے ہیں हैं کہ یہ چیزیں चीजें کے بعد پیش آئی ہیں اور ارکان سوالات سارے پورے ہو چکے ہیں تو ہم یوں ہی سمجھیں گے گویا یہ چیزیں سلام کے بعد پیش آئی ہیں نماز پوری ہو گئی نماز کیا ہے پوری ہو گئی سورج سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی بابو قزا یہ باب ہے فوت شدہ نمازوں کی قضاء کے بیان میں بھائی فوت شدہ نمازوں کی قضاء بھائی ومن فاتت بھائی فلاطن قزہ ادا اور وہ شخص کے فوت ہو جائے اس کی کوئی نماز تو قزا ہا اس کی قضا کر لے ادا ادا رہا جب اسے یاد آئے بھائی جب بھی بھائی نماز بھائی قضا گئے کسی کی یاد آتی کیا کرے اس کی قضا کرے مولانا سمجھ میں آیا بھائی فوراً نماز قضا ہو جائے اس کی قضا فوراً کرنا ضروری ہے اگر ایک شخص اس کی قضا نہیں کرتا کہ بھئی چلو شام کو کر لوں گا یا کل میں اس کی قضا کر لوں گا مولانا تو اس کو دوہرا گنا ہوگا مولانا ایک تو نماز قضا کی اور پھر یاد آنے پر اس کو فورن لوٹایا بھی نہیں بھئی تو کہتے ہیں وہ منفاطت خلا تم قزا ہا رہا اور وہ شخص جس کی کوئی نماز فوت ہو جائے وہ اسے قضا کرے ادا ادا کا رہا جب اسے یاد آئے وقدم فلاط الوقت اور اسے مقدم کر دے وقتی نماز پر صاحب ترتیب ہے مولانا تو کیا کرنا چاہیے اسے وقتی نماز پر مقدم کرے گا اللہ خا فوت فلاط الوقتی مگر یہ کہ اسے خوف ہے وقتی نماز کے فوت ہو جانے کا سورت میں نے بطلہ بھی فجر کی فوت ہوئی ہے اور اسے زہر سے پہلے پڑھنا چاہیے لیکن اگر زہر کی بھی فوت ہونے کا خطرہ ہے وقت اتنا تھوڑا رہ گیا ہے فیوقدی مسلات الوقت علفا تو مقدم کر لے وقتی نماز کو فوت شدہ نماز پڑھے پھر کیا کر لے اس کی قضا پہلے وقتی پڑھ لے اور پھر فوت شدہ نماز کی قضا الْأَصْلِ اچھا بھائی صاحب ترتیب ہے اس کے دو تین یا چار یا پانچ نمازیں فوت ہو گئی مولانا کتنی نمازیں فوت ہوئی پانچ تک بھائی نمازیں فوت ہو جائیں تو آپ کیا ضروری ہے اس کے ذمہ بھائی کیا مسئلہ ہوا ابھی آپ کو بتلایا وقتی نماز سے پہلے پڑے گا ان کو اور ان میں بھی ترتیب ضرور رکھے گا مولانا فجر پہلے پڑے گا پھر ظہر پھر پھر مغرب اور پھر پھر شاب یہ <تصفح> مانا منفاط حواتب حافل قزائی جس کی کئی نمازیں فوت ہو جائیں تو ترتیب سے پڑے گا ان کو قضاء کے اندر بھی کما وجہ جیسے کہ اصل میں واجب ہوئی تھی بھائی اصل میں کیا ترتیب تھی ان میں پہلے فجر پھر ظہر پھر اثر تھی اسی طرح یہاں بھی ترتیب ہاں اگر فوت شدہ نمازیں پانچ سے بڑھ گئیں مالانا تو اب وہ صاحب ترتیب نہ رہا چھ نمازیں فوت ہو گئیں اب وہ صاحب ترتیب نہیں اب وقتی نماز پہلے پڑھے چھ خزا پڑھے جیسے مرضی لیکن پانچ ہیں یا پانچ سے کم نمازیں ہیں تو پھر اس صورت کے اندر ابھی وہ صاحب ترتیب ہے تو وقتی سے پہلے خزا پڑنی پڑے گی اسے لیکن اگر پانچ سے زیادہ ہو جائیں چھ خزا ہو جائیں تو اب وہ صاحب ترتیب نہیں رہا جب صاحب ترتیب نہیں رہا اب کیا کر سکتا ہے بھائی وقتی نماز پہلے پڑھ سکتا ہے ان کو بعد میں بھی خزا اور پھر ان میں بھی ترتیب ضروری نہیں ہے بھائی پہلے چاہے زہر کی قضا کر لے پھر فجر کی قضا کر لے بھائی سورج سمجھ میں آ گئی تو کتنی نمازیں قضا ہوئیں تو صاحب ترتیب ہونے سے خارج ہوا چھ چھ نماز نمازیں, نمازیں, نمازیں, نمازیں کتنی چھ نماز اللہ ان تزید الفوا ات العلیٰ مگر یہ کہ بڑھ جائیں فوت شدہ نمازیں پانچ نمازوں پر فیصق ترتیب فی ترتیب اس میں کیا ہو جائے گی, گی ترتیب بھائی ترتیب ختم ہوئی بھائی اب جیسے مرضی پڑے بھائی ترتیب ختم بھائی یہاں تک مسائل سمجھ میں آئے بھائی ہاں یہ پانچ پانچ چھ جو قزا ہیں ان کو پڑھ لے گا مولانا پھر صاحب ترتیب ہو جائے گا پھر کیا ہو جائے گا صاحب ترتیب ہو جائے گا باب ال اوقات التی تک رحو یہ باب ہے ان اوقات کے بیان میں کہ مکرو ہے ان کے اندر نماز یہ باب ہے ان اوقات کے بیان میں اللہ کی سکا کہ مکرو ہے ان میں افلا نماز بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا تین اوقات ایسے ہیں بھائی جب سورج طلوع ہو رہا ہو جب عین سر کے اوپر ہو سورج اور جب سورج غروب ہو رہا ہو یہ تین ان تین اوقات میں یہ نماز پڑھنا مکرو ہے بھائی جائز میں لاجوز فلاح تو آئند طلو ایشم جائز نہیں ہے نماز بھائی سورج کے طلوع ہوتے وقت ولا عند عروبی ہا اور نہ سورج کے غروب ہوتے وقت بھائی شمس کالا ساربی میں مونس استعمال ہوتا ہے بھائی اسی لیے عند عروبی ہا منس کی زمیر کس کو لٹائی آئی شمس عند غروبی بھائی کس وقت طلوع میں کتنی دیر تک نماز جائز نہیں اور غروب میں کس وقت نماز جائز نہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت گول ٹکیا کی طرح نظر آتا ہے آرام سے اس پر نظر جم جاتی ہے تھوڑی دیر بعد آہستہ آہستہ بھائی اس میں اونچا بلند بھی ہوتا ہے اور اس میں شدت بھی آ جاتی ہے کہ پھر اس پر نظر جمانا ممکن نہیں رہتا تو اتنا اونچا ہو جائے بھائی کہ اس پر نظر جما نظر جم, نہ ٹھہر سکے آخیا مولانا اس کے بعد جب اب آنکھیں چندیا لگی ہیں اب تھوڑا سا اونچا ہو چکا ہے مولانا چند گز تو اب نماز پڑھ لے بھائی اس سے پہلے نہ پڑے سورج سمجھ میں آئی بھائی اسی طرح سورج غروب ہوتے وقت بھائی اس وقت بھی آنکھیں نہیں ٹہرتی لیکن بالکل جب کنارے کے قریب ہو گیا دکھائی دے گا اور مکرو وقت شروع ہو گیا اس وقت نماز جائز نہیں ہے مارا نا تو سورج طلوع ہوتے وقت بھی جب تک آنکھیں اس پر اس سے چندیا نہ لگے اس وقت تک اور مغرب کو مغرب کے وقت پہ سے پہلے پہلے بھائی نماز پڑھ لے بھائی تو کہتے ہیں لا اس فلا تو آئندہ تلوشی والا آئندہ غروبی ہا اور نماز جائز نہیں ہے سورج کے طلوع ہوتے وقت اور نہ اس کے غروب ہوتے وقت بھائی اللہ عصر یوم ہی مگر اسی دن کی عصر کی نماز اسی دن کے اثر بے یاد رکھو یہ تین اوقات ہیں ان تین اوقات کے اندر کوئی نماز وقتی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا کوئی خزاں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا نماز جنازہ بھی نہ پڑھے اس وقت سرد تلاوت بھی نہ کرے بھائی ہاں اسی دن کے آسر کی نماز سورج کے غروب ہوتے وقت پڑھ سکتا ہے بھائی اسی دن مطلب آج کے آسر کی نماز آج جب سورج غروب ہو رہا ہے آپ سے کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی نہیں پڑھ سکے تو اب آپ یہ نہ کہیں بھائی یہ تو مکرو وقت ہو گیا شروع اس کے اندر نماز نہیں پڑھی جا سکتی اسی دن کی آسر کی آپ پڑھ سکتے ہیں بھائی یہ معنی ہے اللہ آسر ہی مگر اسی دن کے عصر کی نماز ولا قیام کی ظہیرتی اور نہ ہی سورج کے قیام کے وقت ظہر کے ظہیرتی ظہر کے وقت میں بھائی سورج کا جب قیام یعنی سورج جب عین سر پر کھڑا ہو گئی تیسرا وقت یہ آیا بھائی پہلے طلوع والا گیا غروب والا گیا اب عین جب سر پر ہو قیامیہ اور نہ اس وقت جب صورت کھڑا ہو ہوتی یعنی سر پر ہو یو فلی اعلی جناز یش جد تلاوتی جی اور نہ پڑھے جنازے پر بھی, بھی یعنی نماز جنازہ بھی نہ پڑے اس وقت ولا یش جدل اور سج تلاوت بھی نہ کرے فلا تل فجری اور مکرو ہے نفل پڑھنا فجر کی نماز کے بعد ہتھا تت لوہا شمس یہاں تک کہ سورج سلو ہو جائے بھائی نفل آپ پڑھنا چاہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد گئی فجر کی نماز کے بعد یاد رکھو خزاں نمازیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن نفل نہیں پڑھ سکتے بھائی ہاں سورج جب سلو ہو جائے اور اتنا اونچا ہو جائے جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ اس سے آنکھیں چن لگیں تو اب نفل پڑھ سکتا ہے اب نفل پڑھے گا یہ مانا ہے مکرو ہے نفل پڑھنا فجر کی نماز کے بعد یہاں تک آسری اور اسی طرح آسر کی نماز کے بعد الشمس یہاں تک کہ سورج غروب ہو جاسر کی نماز سے پہلے پہلے آپ نفل پڑھ لیں مولانا جسے پڑھنے ہیں اثر کی نماز پڑھنے کے بعد اب نفل نہیں پڑھنے چاہیے بھائی یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے جب سورج غروب ہو جائے مغرب کی نماز پڑھیں اور پھر جتنے نفل پڑھتے رہیں جی تو کون سے دو وقت ہوئے جن میں نفل پڑھنا مکرو ہے مولانا نماز فجر کے بعد سورج شروع ہونے سے پہلے تک اس میں جو وقت ہے آپ کہیں بھائی اس میں میں نفل پڑھ لیتا ہوں نہیں بھائی اسی طرح <ماللت> آخر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سب پہ ولاباسا بھی ہاضین الوقطین الفایتا وہ و الاطلاو تھی و یوسلیہ جناز تھی اور کوئی حرج نہیں ہے ولاباسا کوئی حرج نہیں ہے بھی نماز پڑھے فی ہاظین الوقطعینی ان دو وقتوں کے اندر الفوایتا فو یعنی قزاں نماز اس وقت میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ویس جدل تلاوتی اور کوئی ویس جدل تلاوتی اور کوئی ہرجنی کے سرد تلاوت کرے جنازتی اور کوئی ہرجنی کے جنازے نماز جنازہ پڑھے بھائی جی مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں بھائی سارے جی تو ان اوقات میں فوج شدہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے سجدہ تلاوت بھی کر سکتا ہے نماز جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے ہاں نفل نہیں پڑھ سکتا بھائی ولاف علی رکاتئی فواف اور اسی طرح ولاف علی رقاتئی اصل میں تھا رکاتعینی رقاتی نون اضافت کی وجہ سے گر گیا رکث طوافی طواف کی دو رقطیں اور نہ پڑھے طواف کی دو رقطیں بھائی بھائی ان دو وقتوں کے اندر بھائی فجر کی نماز کے بعد کلو شنخ تک اور اثر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک بھائی اس وقت میں طواف کی دو رقطیں بھی نہ پڑھے بھائی ثواب جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھائی بھائی حج عمرے کے لیے انسان جاتا ہے بھائی بیت اللہ کا طواف کرنا پڑتا ہے اس کے سات چکر لگائیں حضر اسود سے شروع ہوتا ہے چکر اور حضر اسود پر ہی ختم ہوتا ہے تو سات چکر انسان لگا لے تو یہ ایک طواف کہلاتا ہے اور طواف ہر طواف کے ساتھ ہی دو رکعت پڑھنے پڑتی ہیں بھائی تو یہ ہے رکعی طواف بھائی طواف کی دو رکعتیں بھائی جتنے چاہیں آپ طواف کر سکتے ہیں بھائی لیکن ہر طواف میں کتنے چکر ہیں سات چکر بھائی سات چکر تو سات چکروں کے بعد ایک طواف مکمل ہوا اب اس کی دو رکعتیں پڑھنی ہیں آپ نے یا آپ نے تین چار اکٹھے طواف کر لیے بھائی اب ان کی چار طواف ہیں تو آٹھ رکعتیں پڑھنی پڑیں گی تو ان وقت اس وقتوں میں نہ پڑھیں بھائی نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے اور نماز آثر کے بعد عروب آفتاب سے پہلے بھئی نہ پڑے یہ مانا ولافی اور نہ پڑے کی دو رقطیں طلوع بھی اکثر فجری ولاقل اور مکرو ہے کہ نفل پڑھے فجر کے طلوع ہو جانے کے بعد بھائی نفل پڑھنا مکرو ہے فجر کے طلوع ہو جانے کے بعد کیا معنی فجر کے طلوع ہو جانے کے بعد صبح صادق ہونے کے بعد کس کے بعد صبح صادق ہو گئی بھائی اس کے بعد نفل پڑھنا مکرو ہے بے اکثر امین رکاطل فجر کی دو رکتوں سے زیادہ بھائی بھائی فجر کی کتنی سنتیں ہیں یاد رکھو یہ سنتیں بھی نفل ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان پر پابندی سے عمل فرمایا تو ان کو اب ہم کیا کہتے ہیں سنت کہتے ہیں تو یہ بھی نفل ہے تو یہ والے دو نفلوں کے علاوہ ان دو سنتوں کے علاوہ فجر کی دو سنتوں کے علاوہ اور نفل پڑھنا بھائی پہلے تو مسئلہ بتلایا تھا فجر کی نماز کے بعد کا آپ اس سے پہلے کا مسئلہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں کہتے اس سے پہلے بھی نفل پڑھنا مقروح ہے بھائی. جب صبح صادق ہو جائے صبح صادق سے لے کر آفتاب کے طلوع ہونے تک اس سارے وقت کے اندر نفل پڑھنا مقروح ہے بھائی صرف وہ دو سنتیں پڑھے گا اور دو فجر کے فرض پڑھ لے گا ہاں قضا نمازیں پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے چیزیں ذکر ہو گئیں اور جو چیزیں پڑھ سکتا ہے نفل نہ فجر سے پہلے درست ہے اور نہ فجر کے بعد بھائی بھائی <خ> <خ> تو فجر کی دو سنتیں پڑھ لے ولا نفل قبل المغرب اور اسی طرح نفل نہ پڑھے مغرب کی نماز سے پہلے بھائی مغرب کی اذان ہو گئی مالانا آپ آب, اب نفل پڑھنا چاہتے ہیں نہیں بھائی مغرب کا مستحب وقت بڑا تھوڑا ہے بھائی سمجھ میں آیا تو اب آپ نفل پڑھیں گے تو مغرب کی نماز میں تاخیر ہوگی تو یہ درست نہیں ہے پہلے مغرب پڑھ لے اس کے بعد جس نے نفل پڑھنا چاہتا ہے پڑھتا رہے ہوئے اور یاد رکھیے یہ فجر کی جو دو سنتیں ان کی بڑی تاکید آئی ہے بھائی بڑی تاکید ہے چنانچہ علماء فرماتے ہیں ایک شخص جماعت میں شامل ہونے کے لیے آیا ابھی فجر کی اس نے سنتیں نہیں پڑھیں بھائی تو اس کو سنتیں پہلے پڑھنی چاہیے اور پھر فجر کی نماز میں شامل ہونا چاہیے اگر امام نماز شروع کر چکا ہے اور ابھی تک اس نے سنتیں نہیں پڑھیں تو بھی اگر اس کو امید ہے کہ ایک رکعت مجھے مل جائے گی تو کیا کرنا چاہیے فجر کی سنتیں پہلے پڑھ لے پھر کیا کرے جماعت کے اندر شامل ہو جائے شامل ہو جائے سمجھ میں آیا بھائی اور اگر اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ اگر اب میں فجر کی سنتیں شروع کروں گا تو دونوں رکعتیں نکل جائیں گی بھائی تو اب ان کو چھوڑ دے نماز میں شامل ہو جائے لیکن بعد میں ان کی فضا کرے مولانا یاد رکھو مولانا سنتوں کی قضا نہیں ہے مولانا لیکن یہ فجر کی دو سنتیں ان کی تاکیب بہت زیادہ یا حادث وغیرہ میں اس لیے ان کی قضا پڑھنی چاہیے بھائی تو پھر قضا کب پڑے گا بھائی فجر کی نماز کے بعد تو بتلایا درست نہیں سورج جب سلو ہو جائے اور اتنا بلند ہو جائے کہ اس پر جانکے نہ جمیں تو اب کیا کر لے دو سنتیں پڑھ لے اور دوپہر سے پہلے پہلے پڑھ لے بھائی دوپہر سے پہلے پڑھ لی تو ٹھیک دوپہر کے بعد پھر ہے اسی طرح فجر کی نماز رہ جائے بھائی انسان کوئی دیر سے آنکھ کھلی اس کی بھائی سورج کلو ہو چکا ہے اب فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اگر دوپہر سے پہلے پہلے پڑھتا ہے سمجھ میں آیا بھائی دوپہر سے پہلے فجر کی نماز پڑھتا ہے تو سات سنتے بھی پڑھے سنتیں بھی قضا کرے اور فجر کی نماز بھی قضا اور اگر دوپہر سے بھی وقت گزر گیا تو اب صرف فرضوں کی قضا ہوگی سنتوں کی قضا نہیں ہوگی مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی یہ ہمیشہ یاد رکھنا بھائی چلیے بس مولانا رام اللہ عالم حقیقت الکلام